خطا ہوتا ہے لائن لگی ہوتی ہے, اندر امام کا مطلب ہے. کا. اور مطلب, سے مطلب ہے. شادی کرنا جائے نہیں ہے ترجمہ دینے کے لیے عورتوں کو سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو گت پرست ہوتے ہیں وہ مشرق ہوتے ہیں یہ جی ٹھیک ہے ولادن کے مشرقات کی حتائیوں جی میں تو مشرقات یعنی مشرق مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان والی ہو جائیں یعنی ایمان لے جانے آگے انکار اور جو ہےبیا یعنی ہوتے ان سے نکاح کرنا جائز ہے کہ کی اگلے کسی دین کو ماننے والے ہوں رکھتے ہوں کسی جین پر تعلیم اور کتاب کو پڑھتے ہوں کتابوں کی مانتے ہوں یعنی اگلے کتاب میں سے بے انگل کتاب یعنی وہ اگلے کتاب میں سے بے دین اوثر بے دین اوثر لیکن اگر یہ دین عورتیں کسی دین پر یقین رکھتی ہیں اور کسی کتاب پر یقین رکھتی ہیں کتب یا جو دیگر کتب ہیں ان کو مانتی ہیں اور ان کے ٹرمبروں کو بھی مانتی ہیں اور یاد رکھیے گا ان سے نکال کرنا ظاہر ہے کیونکہ پھر یہ اہل کتاب سے بن جائیں گی اور ان کاموں قانون اور اگر یہ عورتیں کتابوں کی بات کرتی ہوں لم تجزمنہ کا خاتون اور کسی کتاب کے ہوں تو پھر ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے لیکن مشرقوں کا اس وجہ سے مشرق ہیں اور مشرقوں کی بڑھا عزیز مشرقات میں جی اور جو اختلاف ہے وہ نقل کیا گیا ہے وہ معمول ہے ان کے مدد کے مشتبہ ہونے پر خلاف کا ہر ایک نے جواب دیا ہے اپنی سوچ کے مطابق جو اس کے نزدیک صحیح ہوا وہ اعلیٰ حیاروں کا بھی ہے کہ اگر وہ اعلی کتاب میں سے تو جائز ہے اگر نہیں جائز ہے یہاں کا مطلب ذکر ہوا مسلم یعنی عورتوں سے نگاہ کرنا خراب ہونا جائز ہے یہ تو مسئلہ ظاہر ہو گیا غیر مشکلات مسئلہ ہے تازہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز اگر کے تازہ عورتیں یا ان کے اباؤ اجداد کسی لبی پر ایمان رکھتے ہوں اور ساتھ ساتھ یہ کسی آسمانی کتاب کے لیے منتقل ہوں تو اس صورت میں ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا کیونکہ اس کے بعد وہ اہل کتاب میں شامل ہو جائیں گے اور اہل کتاب کی عورتوں سے یا نکاح کرنا جائز ہوتا ہے اس وجہ سے جائز ہوگا ہاں اگر ان کے متعلق یہ یقین ہو جائے یہ یقین طور سے معلوم ہو جائے کہ وہ ستاروں کی بھی کرتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں اور کسی آسمانی کتابیں یقین بھی نہیں رکھتے تو پھر یقینی طور پہ وہ مشرقوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے اور مشرقوں سے نکالا جو الفاظ ہوئے ہیں علی مہنگی بار یہاں سے دیکھیے جو ہوتے ہیں یہ لوگ ان کا مذہب جو ہوتا ہے وہ مشتبہ ہوتا ہے بین بین ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتابوں کی عبادت کرتے ہیں یا کسی دین کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں, نہیں مانتے ہیں تو اس لیے کوپہا نے ان کے مطلب کو مشتبہ ہونے کی وجہ سے ان کی عورتوں سے نکاح کے جواب اور عظمِ جواب سے متعلق کا اختلاف ہے امام خبر یہ فرماتے ہیں کہ قابل جو ہوتے ہیں یہ اہل کتاب میں سے ہیں لہذا ان سے نکاح کرنا درست ہو جائز ہے جبکہ حضرات صاحب یہ فرماتے ہیں یہ ہیں لہذا ان کے عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو احمد کا آپس میں اختلاف ہے دیگر آئمہ اقوال نہیں ملتے ہیں تو امام صاحب اور ان کے نزدیک ان کی فراست اور سوچ کے مطابق یہ اہل کتاب ساتھ میں سے نکاح جائز ہے صاحب کی سوچ کے مطابق ہوتے ہیں نکال ہے عن ابي قال لا يجوز للمحرم والمحرم ما ان يتزج رجا في حاله الاحرام قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز وتزجيج الذي المحرم والمحرم على هذا الخلاف له قول هو السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ونحن ارضي عند عليه السلام ذكرت بينهما قد رضي الله عنها وهو محرم تمام ربه محمود عامل جد ترجمہ دیجیے پہلے اس کا فرماتے ہیں محرم اور محرمہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دونوں نکاح کریں یا شادی کریں حالت احرام احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے وقار شافی رحمتہ اللہ انہوں نے شافی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محرم اور محرمہ نے احرام بانٹا ہوا ان کے لیے احرام میں نکاح کرنا جائز نہیں اور ولی محرم یعنی احرام کی حالت میں جو ولی ہو وہ اپنی ولیہ اپنی نکاح آ آ آ ولی محرم کا اپنی ولیہ کا نکاح کرنا بھی اسی اختلاف کا ہے امام جی امام شاطر کی دلیل آپ کا وہ فرمان ہے محرم نہ تو اپنا نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کرائے جبکہ اوپر ابھی ہم نے محرم, اگر آ... محرم نکاح کر بھی سکتا ہے اور کروا بھی سکتا ہے تو ہماری یہ ہے کہ حضرت حضرت محمود اور انہوں نے شاط رحمت اللہ علیہ نے جو روایت پیش کی ہے لائن کے وہ محرم و لائن کے وہ روایت غتی پر محمود ہے یعنی ملاب پر محمود ہے ملاب ملاپنا دیکھیے اب آئنا احناف کے نزدیک حالت احرام میں محرم اور محرمہ ان کا نکاح یہ محرم اور محرمہ نکاح کر بھی سکتے ہیں اور یہ نکاح کروا بھی سکتے ہیں یہ احناف کا مطلب ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات ایک طرف ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ محرم نہ نکاح کر سکتا اور نہ اپنی زمین نہ اپنی سفر پرقی میں کسی کا نکاح کروا سکتا ہے اور امام شاطی رحمۃ اللہ, علی اللہ علیہ کی طبیل محرم کے جی یہ حضرت یہ روایت دلیل ہے کہ مہر نہ نکاح کر سکتا ہے نہ نکاح کروا سکتا ہے محرم کے لیے نکاح کرنے اور کرانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے یہی امام شاطی رحمتہ اللہ کی دلیل ہے احمد کی دلیل بھی آ گئی یہ احمد کی دلیل ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بتوا رہا ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا چاہیے اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں, وہ فرماتی ہیں وا وا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی ہے کہ آپ حالت سے احرام میں تھے بھی پتا چلتا ہے کہ حالت ایران نکاح کر لینا جائز ہے جی احمد کی دلیل ہے اور امام شافر اللہ اللہ نے جو جلیل دی ہے سیح کے اب اس کا جواب احناف کی طرف سے بھی ہے کہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ کی جو روایت اس کے اندر یہاں صرف نکاح مراد نہیں ہے جی کہ نکاح کی اس میں بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں سے روزین کا باہنی ملا کی بات ہو حالت احرام میں روزین آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے اس کا اصل مقصد یہ ہے نب نکاح کی بات نہیں ہے نکاح جائز ہے کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرا رہا ہے اس حدیث پتا چل رہا ہے اور دوسری ایک بات اور بھی ہے ایک جباب بھی ہے امام شاطی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا کہ امام شاطی رحمۃ اللہ علیہ جو راوی ہیں صنعت کے جو, جو روایت ہیں ان میں سے ایک راوی ہیں اور وہ راوی جو ہے اپنے علم کے اندر اور برق کے اندر وہ کمزور ہیں اور راوی کا نام ہے کبا بن وہ یاد رکھیے گا کی کی امام شادی کی پیش کردہ دلیل اس کی صنعت میں ایک راوی ہے بن یہ راوی اپنے زب اور حزت کے اعتبار سے کمزور ہے لہذا ان کی روایت پر عمل ہی نہیں کیا جائے گا اور جو دلیل احناف کی ہے ابن کی اس کے تمام راوی سارے کے سارے معتبر ہیں سارے سارے سفا رابی ہیں مضبوط ایک جواب سنی اور اس کا ایک جواب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ لال محرم میں یہ نہیں جو ہے یہ, یہ تنظیم ہی ہے یہ تنظیحی ہے یعنی ابھی سے مقام یہ ہوگا کہ حالت احرام میں نکاح کرنا تو نامناسب ہے لیکن اگر کسی نے کر لیا تو نکاح مناسب ہو جائے گا اس کا یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے ان کے وجہ تمام باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی شاہد. آخری باتمور اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ان شادی رحمت کی پیش کر رہے ملا پر معمول کی کیا گیا ہے کہ وہ منع ہے صرف نکاح کرنا یہ منع نہیں ہے دیکھیے اگلی بار دیکھیے لا يجوز للحر ان يتزوج بامة كتابية بامة كتابية قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز للحر ان يتزوج بامة كتابية الا جواز امتاح امائي ضروري عند ابن دبهه من طارئ رزق وقرين دفع الضروره للمسلمه ولهذا جعل كون الحر مانعا منه وعندنا الجواز مطلقا لاختلاف المقتضى تصيح امتناعا وتحصيل الجنس للحر إلا ارقاظه لہو اللہ دیکھیے باندھی سے نکاح کرنا جائز ہے خواب مسلمہ ہو یا کتابیہ ہو اگر سے امام شاط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزاد مرد کے لیے کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ باندیوں کے نکاح کا جواب امام شاط رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ضرورت کی حد ہے کیونکہ باندی سے نکاح کرنے میں آدمی کا اپنے دل کو غلامی پر پیش کرنا لازم آتا ہے اور یہ ضرورت مسلمہ باندھی سے پوری ہو گئی اسی وجہ سے مانیاں نہیں ہو اسی وجہ سے اگر کوئی انسان آزاد عورت پر قادر ہے آزاد اور قدرت کے باوجود باندھی کے نکاح سے اس کو منع قرار دیا گیا ہے اس کو منع کرنا اور ہمارے نزدیک نکاح کا جواب باندی سے یہ مسلط ہے اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں ہے یہ اطلاع وقتی ہمارے نزدیک اطلاع کی بنا پر جواب مطلب ہے اور باندی سے نکاح کرنے میں کو حاصل کرنے سے حکم ہے غلام بنانا اور شوہر کے لیے اصل حاصل نہ کرنے کی لہٰذا اسے وقف کو حاصل کرنے کی بھی, کو حاصل نہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی جب اصل کو حاصل نہ کرنے کی اجازت ہے تو وقف کو بھی حاصل کرنے کی وقف کو حاصل نہ کرے دیکھیے اس کی مجھے یہ تجمہ الفاظ سے تو میں نے کر دیا ہے تشریح دیکھیے یہ مسئلہ آزاد مرد کے لیے آزاد آدمی کے لیے نکاح کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے متعلق ہے اور اس میں آزاد اختلاف ہے کہ کسی آزاد مرد کے لیے بانی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں اس میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے باندی سے نکاح کرنا ہے مگر کتابیاں نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن کتابیاں باندھی سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں, نہیں ہے اور امام مالی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن رحمت اللہ علیہ بھی انہیں کے ساتھ اور جو آ بھارت میں کتابی یہ احاط کا مطلب ہے کہ گاندھی جو ہے مسلمان ہو یا کتابیاں ہو مسلمان ہو یا کتابیاں ہو باہر اس سے کرنا جائز ہے امام شادی کا امام شادی اور دیگر احمد اسلام وہ کہتے ہیں کہ نہیں گاندھی اگر مسلمان ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے اگر کتابیاں ہیں تو پھر جائز نہیں ہے اب امام اللہ کیوں کہتے ہیں کہ جائز اس کی وجہ کیا ہے امام شاطر رحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ باندیوں سے نکاح کرنا یہ صرف ضرورت کی حد ہے ہے انسان کو اشد تو وہ باندی سے نکاح کر لے غلط میں تو باندھی سے نکاح کو بھی نہیں مانتے وہ تو کہتے کہنا ضرورت ہے اور ضرورت جب مسلمہ باندی سے پوری ہو رہی ہے تو کتابیں باندی کو لانے کی بھائی کیا ضرورت ہے یہ امام شاطی رحمتہ اللہ کر مارے ضرورت جب مسلمان باندھی سے پوری ہو جائے تو یہ کتابوں کی ضرورت کیا ہے حالانکہ ہمیں شادی سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کتابیاں سے آپ نکاح کریں گے باندھی سے نکاح کریں گے تو اس کے اندر تو ایک خرابی اور بھی لازمی آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے انسان وہ اپنی جلد کو جو ہے وہ غلامی کے اوپر پیش کر رہا ہے یعنی اس سے جو اولاد پیدا ہوگی باندھی سے وہ تو غلام ہوگی کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ تو ماں کے ہوتا ہے اور ماں باندھی ہے تو بچہ بھی غلام پیدا ہوگا اس لیے نام شافی हैं اللہ علیہ से ہیں کہ بانڈی سے نکاح کرنا تو یہ تو صرف بر بنائے ضرورت ہے جی مکلمہ باندھی سے چیز پوری ہو رہی ہے تو کتابیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی وجہ سے مام شافی کہتے ہیں لڑا گن ہوئی مام شافی کی ایک دل اور بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے آزاد عورت پر قدرت رکھتا ہے کسی آزاد عورت کو نکاح میں لا سکتا ہے تو اس کے ہماری مزید میں یہ مختلف کی عورتیں ہیں جن کا ذکر کیا جائے محرمات کا ذکر ہوا اس کے بعد جو قرآن میں آئے تھی وہ یہ ہے وہ اس کے علاوہ ان محرمات کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں جائز ہیں کے اسی طرح ایک اور آئے تھا قرآن مجید میں وہ ہے عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو تو ان سے کیا کرو عورتوں میں آزاد عورت بھی آتی ہے باندھیاں بھی آتی ہے مسلمہ باندھی بھی آتی ہے کتابیاں باندھی بھی آتی ہے تو یہ آیتیں مطلب ہیں اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے آناب رحمت اللہ علیہ یہ جواب دے رہے ہیں یہ آیت مطلب ہے نشا کا لفظ آیا ہے اور نشا کا لفظ عورتوں پر بولا جاتا ہے اور عورتوں میں مسلمہ باندھی بھی آتی ہے کتابیاں باندھی بھی آتی ہے نشا کے اندر عورتوں میں آزاد عورت کی آتی ہے باندیا بھی آتی ہیں تو لہٰذا یہ مطلب ہے اور مطلب کو مقیب نہیں کیا جا سکتا قرآن میں ہو گیا ہے جی ہاں اور رہی احمد شاطر کی یہ بات کہ اگر باندھی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ غلام ہوگی تو اس کا جواب دے رہے ہیں آنا پر ہی جی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ آدمی کو اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ باندھی سے اولاد پیدا کرنا چاہے تو کر لے اگر نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے اس کی مرضی میں جی جب اس کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ نہ اولاد حاصل نہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے مگر اس میں اپنے جرم کو گلامے پر پیش کرنا لازم نہیں آتا یہ انسان سے اختیار بھی ہے شریف اختیار بھی ہے اس بات کا بعد یہ آپ کی لائن کا مطلب یہ بھی ہے جو میں نے ابھی جان دیا جی یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے اسی طرح اگلی بارہ دیکھیے ولاحت کریں ان شاء انشاءاللہ یہاں سے کل کریں گے بھی بھی شاید اگلا سبق تو کل ان اسی بارہ سے شروع کریں گے سفر نمبر تین سو اکتیس ولاحت یہاں سے ہدایات اللہ تعالیٰ نے شہری مسائل کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق ہونا